خلاصہ یہ نکلا کہ آیت کریمہ عالم الغیب فلا اللہ غریب غیبه احدہ میں اللہ تعالی نے غیب کی اضافت ضمیر ہی کی طرف کی جو راجے ہے اللہ کی طرف غی کہہ کر کے اللہ تعالی نے اپنے لیے علم غیب کو علم ذاتی ثابت کیا یعنی اللہ کو جو علم غیب ہے اس کا یہ علم علم ذاتی ہے جو غیر ہی کی ترکیب سے مستفاد ہے اب جب غید ہی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ علم غیب یہ اس کا علم ذاتی ہے تو اس سے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ ملائکہ ہوں چاہے وہ جن ہوں چاہے وہ انسان ہوں اور انسانوں میں چاہے وہ امبیا ہوں چاہے وہ اولیاء ہوں چاہے اور دیگر اللہ تبارک و تعالی کے نیک یا برے بندے ہوں ان سب سے علم غیب ذاتی کی نفی ہو گئی اس کے بعد تلقین غیب کے لیے اطلاع غیب کا عنوان قائم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں خاص طور سے انسان اور انسانوں میں جو امبیاں ہیں اور انبیاء میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا علم جو غیب کا ہے وہ علم ذاتی نہیں ہے بلکہ ابتدائی ہے طلاع غیب کا عنوان قائم کر کے یہ بتا دیا گیا کہ ایک تو انہیں علم غیب ذاتی نہیں ہے اور دوسرے یہ بتا دیا گیا کہ ان کو علم غیب عطائی بھی نہیں ہے اس لیے کہ اطلاع الغیب اور اظہار الغیب یہ ترکیب بتا رہی ہے کہ مخلوقات کو نہ تو علم غیب ذاتی ہوتا ہے اور نہ تو علم غیر اتائی ہوتا ہے اگر علم غیب اطائی ہوتا تو اس کے لیے لفظ اطائی استعمال کیا جاتا اس کے لیے اطلاع علی الغیب کا عنوان قائم نہ کیا جاتا اظہار علی الغیب کا عنوان قائم نہ کیا جاتا اس کے بعد ایک اور اہم بات یہاں سمجھنے کی ہے عالم الغیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چھپی ہوئی چیزوں کا اشیاء غائبہ کا علم رکھنے والا جو چھپی ہوئی چیزوں کو جان لے وہ عالم الغیب ہو گیا جو چیزیں نظر نہیں آتی چھپی ہوئی ہیں پوشیدہ ہیں ان چیزوں کو جان لینے والا عالم الغیب ہو گیا یا چھپی ہوئی چیزوں کے علم کو علم غیب کہنا یہ صحیح نہیں ہے تو علم غیب کا حقیقی معنی اور عالم غیب کا حقیقی معنی کیا نکلا کہ اشیاء کا علم جس کو ذاتی طور پر ہو کسی وسیلے سے نہ ہو بلا اسباب اور بلا وسائل اشیاء کے علم کو ذاتی طور پر جان لینا یہ علم غیب ہے اور ایسے شخص کو عالم الغیب کہا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ ذاتی طور پر بغیر اسباب اور وسائی کے اشیاء کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا یہ بات اس وجہ سے بتانا ضروری تھی کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیب کے علم کا مطلب یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں کو کوئی جان لے تو عالم الغیب ہو گیا اور چھٹی ہوئی چیزوں کے علم کو علم غیر کہتے میں اشیاء کا ذاتی طور پر بغیر کسی وسیلے کے علم ہونا یہ علم غیر اللہ کے علاوہ جن کو بھی کوئی علم ہوتا ہے وہ اسباب اور وسائل سے ہوتا ہے ذاتی طور پر انہیں کوئی علم نہیں ہوتا یہاں اہر قادری کا وہ فلسفہ بھی رد ہو جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا غیب کا علم دے دیا گیا تھا اور اللہ سے علم غیب کو پا کر کے آپ نے اپنے امتیوں کو وہ تمام غیب کا علم بتا دیا اور استقبال یہ کرتا ہے کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کمالم تکنتا عالم اللہ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اس نے وہ تمام چیزیں سکھا دی جو تم نہیں جانتے تھے وہ تمام چیزیں سکھا دی جو تم نہیں جانتے اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام غیبیات کا علم دے دیا تھا اب اللہ کے رسول کو تمام غیبیات کا علم ہو گیا اب اس غیب کو اپنی امت کی طرف آپ منتقل کر رہے ہیں وہیم کم مالم تکون تالمون یہ نبی تم کو ان تمام چیزوں کا علم دیتا ہے جو تم لوگ نہیں جانتے تھے علما کا معلوم کن سے خود یہ بات واضح ہے کہ نبی کو ان تمام چیزوں کا علم ہوا اللہ کے علم دینے کی وجہ سے نبی کا علم ذاتی نہیں ہے اللہ کے علم دینے کی وجہ سے وہ علم آپ کو ہوا وہ چیزیں آپ کو معلوم ہوں اگر آپ کو اللہ علم نہ دیتا تو آپ کو ان تمام چیزوں کا علم نہ ہوتا یہ آئےتی خود بتا رہی کہ نبی کو جو غیب کا علم ہے وہ نہ تو علم غیب ذاتی ہے نہ علم غیب عطائی ہے بلکہ علم غیب اطلاعی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطلاع دینے کی وجہ سے اور غیب کا اظہار کر دینے کی وجہ سے آپ کو وہ علم ہوا اگر کوئی یہ کہے کہ زندگی بھر تو آپ کو علم غیب نہیں دیا گیا تھا علم ماکان عما یقون نہیں دیا گیا تھا لیکن اہم وفات کے وقت آپ کو تمام غربیات کا علم دے دیا گیا تھا تو سوال اس بات پر یہ ہے کہ وفات کے وقت آپ کو تمام غربیات کا علم دے دیا گیا تھا قرآن و سنت کی دری کیا ہے کیا اس بات پر قرآن و سنت کی کوئی دری موجود ہے اور دوسرے یہ کہ وفات کے وقت کارے نبوت ختم ہو گیا تھا اور کارے نبوت کے ختم ہونے کے بعد آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دیا جانا یہ تو خلاف حکمت بھی ہے اور ایک ابش چیز بھی ہے اور اللہ اور اس کا رسول ابش کام سے اور خلاف حکمت کام سے بڑی ہے لہٰذا یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وفات کے وقت بھی آپ کو لم ماتر نوما یقون نہیں دیا گیا تھا ایک نکتا اور رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ علم غیر جو ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے اور براہ راست یہ علم نبی کو پہنچتا ہے جبرائیل وہ علم لے کر کے براہ راست پیغمبر کے پاس آتے ہیں مثلا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پھر اس کی نقل بواسطہ پیغمبر امت کو ہوتی ہے تو گویا اطلاع علی الغیب یہ رسولوں کے لیے خاص ہے براہ وہی نبی تک آتی ہے اور نبی کے مرضے سے امت کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اطلاع علی الغیب کا محل انبیاء ہے اطلاع الغیب خاص ہے نبیوں کے لیے تو اگر امتوں کو بھی ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے تو یہ رسولوں کی خصوصیت کہاں رہی تو اس کا جواب یہی یہ ہے کہ ریب کا علم براہ راست پیغمبر تک پہنچتا ہے اس کی نقل بواس پیغمبر امت تک پہنچتی ہے اور امت جو ہے پہلے نبی کو نشانیوں سے دیکھ کر نبی مانتی ہے پھر اس کی خبر کو مانتی ہے گویا کہ اس کا علم امت کا علم امت کا علم اس کی ہوتا ہے اس کو اشتراک کا محل نہیں قرار دیا جا سکتا یہ نقصہ بھی حل ہوا اس کے بعد ایک اور سوال رہ جاتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے وہ اللہ کے بتانے کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ کے اطلاع دینے کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ کے اظہار کرنے کی وجہ سے اس ہوتا ہے یہ بتایا جائے کہ اللہ خود غیب کس طرح مطلع ہے اسے غیب کا علم کس طرح ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اللہ غیب کے اوپر علم غیب کے اوپر ذاتی طور پر مطلع ہے خود بخود مطلع ہے مخلوقات اللہ کے علاوہ جن کو غیب کا علم ہوتا ہے وہ ذاتی نہیں ہے ذاتی طور پر وہ مبتلا نہیں ہوتے اللہ کے علم دینے کی وجہ سے مبتلا ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالی غیب پر بچاتے خود خود بخود مبتلا ہے بغیر کسی اسباب کے بغیر کسی وسائل کے وہاں سبب کا دخل نہیں وہاں وسیلے کا دخل نہیں بلکہ خود بخود ہو گئے سب متلا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت ہے اول کا اول اول آخر اول ظاہر اول باطل ہے کہ اللہ اول بھی ہے اللہ آخر بھی ہے اللہ ظاہر بھی ہے اللہ باطل بھی ہے سوال یہ ہے کہ ظاہر کس کو بولتے ہیں باطل کس کو بولتے ہیں اول کس کو بولتے ہیں آخر کس کو بولتے ہیں تو اول کا مطلب یہ ہے اول اب قبل وہ ایسا اول ہے کہ اس کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے تو جب اللہ کی یہ صفت ہوئی کہ وہی اول ہے اس کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے تو پہلے جب اس کے کوئی ہے ہی نہیں تو اس کو کون غیب پر مطالعہ کرے گا کہ اس کے پہلے کوئی نہیں ہے ارے اس کے پہلے کوئی ہوتا بفرض محال تو اس کو علم دیتا نا اس کے پہلے تو کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کہ وہی اول ہے جب وہی اول ہے اس کے پہلے کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو غیر کے اوپر کون مطلا کرے گا ثابت یہ ہوا کہ غیر پر وہ خود مطلع ہے کوئی اسے بتانے والا نہیں کہ وہی سب کا اول ہے اچھا وہ آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے بل آخر یہی سبش ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے جب اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے تو بعد میں بھی اس کو غیب کی خبر دینے والا کوئی نہیں ہے نہ اس کے پہلے کوئی ہے کہ اسے غیر کا علم دینا بعد میں کوئی ہے کہ اسے غیب کا علم دے دے وہ ظاہر اور وہ ظاہر ہے ظاہر کی گائی کی گئی لئی سف ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے جب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اوپر سے بھی اس کو کوئی غیر کا علم دینے والا نہیں ہے ثابت یہ ہوا کہ اس کا علم غیب علم غیب ذاتی ہے اور باطن ہے شہ ل شہ کا مطلب بعض جو عقیدے کی کتابیں پڑھانے والے علماء ہیں ان کو بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں ہے کہ لئی سد رہ کا کیا مطلب ہے اس کا یوں ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں تو اس کے ورے کوئی چیز نہیں اس کے پرے کوئی چیز نہیں ہے اس طریقے کا ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے دون کا مطلب ہوتا ہے غیر دونوں کا مطلب ہوتا ہے علاوہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ باطن ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے در حقیقت اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے اندروں نے اللہ کی ذات جو ہے ذات کے اندر ذات سے الگ کوئی قوت و استعداد ایسی نہیں مانی جا سکتی کہ اندر وہ قوت و استعداد موجود ہے جو قوت و استعداد اللہ کو غیر قائم دے دیتی ہے بلکہ وہاں دگ کوئی قوت ہے ہی نہیں کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اندر بھی تو ذات کے علاوہ جب کوئی قوت اور استعداد ہے ہی نہیں اگر دات کے کے علاوہ سے دلگ ہو کر کے کوئی قوت اور رشتے داد ہوتی تب یہ کہا جاتا تھا یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس قوت اور اس, اس استعداد نے اندر سے اللہ کو غیر فعل دے دیا اور حال یہ ہے کہ ذات سے الگ ہو کر کے کوئی قوت اور استعداد وہاں موجود ہی نہیں ہے کہ وہ قوت اور استعداد اللہ کو غیر فلم دے دے یہ مطلب ہے باطن کا تو وہ ظاہر ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں کہ اسے غیر فلم دے دے و آخرل سے بات اس کے بعد کوئی چیز نہیں کہ اسے غیب کا علم دے دے ظاہر سے بہو بہ شروع کوئی چیز نہیں کہ غیر قائل میں دے دے بات ان لہی سے دور رہو شہ اس کے پرے کوئی چیز نہیں اس سے الگ کوئی چیز نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات سے الگ کوئی قوت اور اشتعد ہے ہی نہیں کہ وہ قوت اور استعداد اندر سے اللہ کو غیب کا علم دے دے یہ کچھ خاص یہ کچھ خاص باتیں تھیں جو اس موضوع سے خاص طور پر متعلق تھیں میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کیا اللہ نے اچھی سمجھ اور اچھے ابل کے طور سے پتہ فرمایا واخا الحمد اللہ رب اللہ